سورت شمس مکی ہے پندرہ آیات ترکیب نزول میں چبیس سے موجود ہے ترکیب میں اکانوے ہے خالص قدرتوں کا بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و شمس و تو قسم سورج کی اس کی روشنی کی ومر اےزا تلاحا اور چاند کی اور جو پیچھے آتا ہے شمس تو نبوت ہے قمر چاند تھوڑی دیر کے لیے ابو بک کرے وہ نہ اور دن کی جب سب کچھ روشن ہو عمر کا دور ہے وہ لے لیجا اور رات کی جب اندھیری چاہ جائے عثمان و علی کا زمانہ غم صدمے کا زمانہ وہ سمائے وماں بنا ہا قسم ہے آسمان کی اور جن قدرتوں نے اس کو بنایا والارض لرد وماں قسم ہے زمین کی اور وہ جو امام تہاوی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر اس باہ کیا تو شہر ہے مصر میں اور قسم ہے ان قدرتوں کی جس نے زمین کو بچھایا وڈا سوا سوا قسم ہے اس انسان کی اور ان قدرتوں کی جس نے اس کو سنہارا وہ الحمہ فجور ہا وہ بس الحام کیا اس کو خسک فجور یا پرہیزگاری کا چونکہ الہام کے ساتھ فجور پہلے ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کشف الولی و کرامت و وہ الحاب ہوں لہ سب بے جٹن شرح کسی بھی ولی کی کشف کرامت اور الہام دلیل نہیں ہے اگر دلیل ہے تو زرولی کی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ فالما فجورا و تقوا استاد کے سامنے کھچڑی لائی گئی اور درمیان میں گھی رکھا گیا اصلی اس زمانے میں یہ فوراس تھا تبڑا کوڈا درمیان میں تبڑا جام اصل کی کا اور استاد نے کہا ہر آیت پڑھتے رہے اور اپنی طرف لائن بناتے رہے تو ایک طالب نے کہا وہ شم سے و نے کہا وہ قمر از الاحا تیسرے نے کہا وہ نہاری ازا طالب اعظم کا نمبر آیا اور آیت نہیں تھی تو اس نے کہا پکی سمس پکے وہاں پہ سمس واڑے پکے وہاں قدف لمن زکا یقیناً کامیاب ہے جس نے نفس کو پاک کیا وہ قد خواب من دس آحا اور مٹی میں دفنایا اپنے آپ ناموراد ہوا جس نے نفس پر مٹی ڈالی قزربت سمود میں تغاہا تقزیب کی سمودیوں نے سرکشی کر کے زمبا سا اشپاحا جب اٹھا ان کا بد بخ بن بنثالم اس کا نام تھا قزار بنثالم جس نے عیاش عورت کے کہنے سے حضرت صادی کی اونٹنی کے کنچے کاٹ ڈالی فقال الم رسول اللہ فرمائے ان سے پیغمبر نے ناقت اللہ وسو کے اللہ کی اونٹنی ہے اس کے پانی کا خیال رکھنا پکس زبو لوگوں نے تقزیب کی فا پس اس کے کوچے کاٹ ڈالے پتم ڈما لیں رب ہوم پس تباہی ڈال دی ان لوگوں پر رب نے ان کے گناؤں کے مارے اور سب کو سیدھا کیا بلاخ خا فوک باہا اس کو کوئی ڈر نہیں اس کے انجام کا